الحمد للہ ولا العالمین ولاقبدالمطقین على المین وسلاتُ والسلام على اشرف المبیا اب المرسلین نبینہ محمد علیہ اما بعد عم السلام ماہر مغان کا ایک اور بھی اختصاص ہے ایک خصوصیت اور وہ یہ ہے کہ یہ نضول قرآن کا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن پاک کو اتارا اور نازل فرمائے قرآن پاک کے دو نزول ہیں دو دفعہ اترا ہے ایک مرتن واحد یعنی ایک ہی دفعہ مکمل قرآن کا نزول یہ ہے لوہے محفوظ سے آسمان تک یہ پہلا نزول ہے جو مکمل ایک ہی بار ہوا اور یہ نزول پورا کا پورا رمضان میں ہوا تھا اللہ پاک کا فرمان ہے شاہ و رمضان اللہ قرآن اور جس رات ہوا تھا وہ رات دہلۃ القدر کہلاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزل فی لغل القدر کہ ہم نے اسے للت القدر میں اتارا یہ رمضان کا ایک اختصاص ہے اور یہ ایک خوبی جو اسماہ مبارک کو حاصل ہے اللہ رب العزت کی وہی کا رمضان کے مہینے سے ایک خاص تعلق ہے ناچ قرآن رمضان میں اترا اور قرآن پاک سے قبل جو آسمانی کتابیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طورات رئیسہ علیہ السلام کی انجیل اور داود علیہ السلام کی زبور یہ بھی رمضان میں نازل ہوئیں رمضان میں نزول قرحان اس میں ایک حکمت یا ایک ترغیب یہ ہے کہ اس میں ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اخبار پر عزت نے اس کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا چنانچہ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور چونکہ جو قرآن کا پہلا نزول ہے وہ رات کو ہوا تھا تو رات کو قرآن کی تلاوت زیادہ موضوع ہے اور زیادہ اس کی ترغیب ظاہر ہوتی ہے اسی لیے تراویح کی نماز قیام الحل یہ رات ہی کی نمازیں ہیں جن میں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ رات کا حصہ زیادہ ہمیں تلاوت قرآن کے ساتھ سجانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انََََََََََ سیامب القرآن یشن یوم القام روز اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے اس حدیث سے بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ روزے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجیے اگر آپ جوڑیں گے اور ان دونوں کو ملا کر رکھیں گے اور بحالت روزہ یا رمضان کے دنوں میں رمضان کی راتوں میں بجائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو پھر یہ قیامت کے دن اس کا یہ ثمر ظاہر ہوگا یہ دونوں مل کر بندے کی سفارش کریں گے انَََ سیام القرآن یشعان یوم القیام یہ قیامت کے دن سفارش کریں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو یہ دونوں پہ جائیں گے اور قرآن کہے گا کہ یا یورک میں النی منعته من النوم اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا اس میں بھی اشارہ ہے رات کو تلاوت قرآن کی طرف رات کو میں نے اسے سونے نہیں دیا اور یہ رات کی گھڑیوں میں مجھے پڑھتا تھا تلاوت کرتا تھا اور روزہ کہے گا کہ یا رب ہندی بنا ہے تو وہ میرے اللہ میں نے اسے خواہشات نفس سے روکا کھانے پینے سے اور نگاہ کے امور سے میں نے اسے روکا اور دونوں کہیں کہ فشفعنی فی ہماری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائیں اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کوئی شف دونوں کی سفارش قبول کر لیجیے یہ حدیث میں اس بات پر شاہد ہے کہ روزے اور قرآن کو ساتھ ملا کر رکھو اور اس ماہ مقدس میں قرآن پاک خوب تلاوت کرو تلاوت کا اہتمام کرو اقراء القرآن فعین الفیانہ شفیع اللہ صحاب قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا بلکہ قرآن کی بعض سورتیں ان کے بارے میں ہے کہ انحصاف ہوئے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر اس بندے کو بخشوانے کی کوشش کریں گے یہ سورہ بقرا سورہ عالمران ان کو قرآن کے دو نور کہا گیا جو بندہ ان کو کثرت سے پڑھے گا یہ دو سورتیں تیزی سے آئیں گی بادلوں کی رفتار سے کہ پرندوں کے جو جھنڈ ہوتے ہیں تیزی سے پرواز کرنے والے اس طرح یہ تیزی سے پرواز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے اور اس بندے کی سفارش کریں گے صرف سفارش ہی نہیں بلکہ لڑ جھگڑ کر اسے بخشوانے کی کوشش کریں اور بخشوائیں گے قرآن کلام الرحمٰن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی سفارش رد ہو سکتی نہیں ہو سکتی سورہ ملک فرمائی کس کی تیس آئے ہیں سورت میں ہے سلاسون آئے یہ سورت بھی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر رہی ہے یہ قرآن اور ایک انسان کا تعلق لیکن یہ تعلق اس وقت اور زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے جب ہم روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں پھر تلاوت قرآن کے ساتھ ایک اور مربوط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے قیام اللیل کرتے تو پھر جبریل آپ کے پاس آ جاتے اور یعارضہ القرآن آپ کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے کتنی وحی نازل ہو چکی ہوتی نبی السلام رمضان کی راتوں میں جبریل امین کو پڑھ کر سناتے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جبریل کا نبی اللہ نبیلاسلام سے قرآن کا دور کرنے کے لیے رمضان کا انتخاب کسی عمر کی دلیل ہے اور جس سال پہ امرہ السلام کا انتقال ہوا اس سال دو دفعہ دو دفعہ پورے قرآن کا دور کیا گیا تھا اس رمضان میں تو یہ دور بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا مہینہ اطلاعات قرآن کا قرآن پڑھنے کا قرآن سننے کا مہینہ ہے اور پھر صحیح بخاری کے ایک حدیث سے ایک اور نقطہ حض ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن کا معارضہ کرتے اور قرآن کا دور کرتے اور آپ سے قرآن سنتے تو پھر نبی السلام اپنا مال خرچ کرتے القاہ و جبریل کے جب جبریل آپ سے ملتے اور قرآن کا دور ہوتا تو اللہ کے پیار محمد الرسود اللہ صلی اللہ وسلم تیز رفتار آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ اپنا مال خرچ کیا کرے یعنی تعلق بالقرآن یہ ایک اور خصلت ہے کہ جو لوگ قرآن پاک سے تعلق رکھتے ہیں اور کثرت سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں وہ اس میں اور قبولیت کا رنگ بھرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ کے پیرے پر محمد رسول اللہ سے. یعنی آندھی کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں اور یہ تینوں عمل ان کا ثمرہ میدان محشر میں بندوں کے سامنے آ جائے گا ان قرآن کا روزے کا آپ نے سن لیا یہ دونوں سفارش کریں گے اور بندے کو بخشوائیں گے اور جو صدقہ ہے اللہ کے رحمِفاق اور مال کا خرچ کرنا اس کا ثمرہ بھی میدان مشر میں واضح ہو جائے گا نبی اسلام کی حدیث ہے المرغی غذ صدقت یوم القیامت حتیٰقدہ بین الخرائے ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جو صدقہ دنیا میں دیا ہوگا وہ صدقہ قیامت کے دن محشر مشرقی میدان میں جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا یہ صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا اور یہ سایہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک پوری خلائق کا حساب ختم نہ ہو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت جب کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو آج کل کتنی شدت کی گرمی اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے انتہائی شدید یہ دن گزر رہے ہیں اور کم از کم کراچی میں میں نے اپنی ہوش میں اتنے گرم دن نہیں دیکھے سورج حالانکہ اتنی دوری پر ہے اور یہ سورج اب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو کتنی ایک شدت ہوگی اور کتنی ہولاکی ہوگی اس وقت اگر سایہ نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی رحمت اور ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندے کے لیے سعادت کی نشانی ہوگی تو ہر بندے کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا اور اس کو سورج کی تبش سے بچائے گا یہ تینوں امور جو رمضان میں خاص طور پہ باہم مربوط ہیں روزہ تلاوت قرآن اور صدقہ انفاق فیسوین ان تینوں کا ثمر محشر کے میدان میں انسان دیکھ لے گا اور محسوس کرے گا صدقہ اللہ کے بندوں اس کی فقہ کو پہچانو یہ ضروری نہیں کہ ان و مال کو صدقہ دیا جائے ہمارا دین بڑی اس میں برکتیں ہیں بڑی سماحتیں ہیں رسول اللہ, اللہ عمل کا فرمان ہے کہ اتق النا غلوب شد کے تمرہ آدھی کھجور خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو آدھی کھجور کیا اس کی ہے کہ دین کی برکت آپ کے پاس توفیق ہی اتنی آدھی کھجور دے دو خرچ کر دو اخلاص کے ساتھ آدھی کجور بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتی احمد کے عظیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا رحم علام الف درحم ایک دن ہم ایک لاکھ درہم سے سب سبقت رہتے صحابہ نے پوچھا کیا قصہ ہے فرمایا کہ کل دو افراد نے صدقہ دیا تھا ایک شخص نے ایک دن اور دوسرے نے ایک لاکھ دن ہم خرچ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن والے کو زیادہ اجر دیا وہ زیادہ لائق قبول بنا اللہ کے نزدیک نے وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن ہم خرچ کیا تھا اس کا کل مال دو دن تھا تو صدہ قبل نصف مال ہی اس نے آدھا مال صدقہ دے دیا یہ اس کا جذبہ اور اس کی طلب اور اس کی حرس اور ثواب کا تما اور جس شخص نے ایک لاکھ درہم خرچ کیا تھا اس کے پاس لاکھوں اور کروڑہ درہم تھے اس نے گویا اپنے اتنے مال میں سے ایک جز نکال کر دے دیا تو اس کی حرس زیادہ تھی اس کی طلب زیادہ تھی پر اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کی زیادہ پذیرائی فرمائی تو یہ صدقے کی فقہ ہے ایک انسان جو اس کی توفیق ہو مگر اللہ کی رضا مقصود ہو اور ایک سچی طلب اور سچا جذبہ پیش نظر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے یقیناً اجرت یہ تینوں عمل ان تینوں عملوں کو اس ماہ مبارک میں ملا کر رکھو جوڑ کر رکھو ایک دن پیارے پہ نے پوچھا من اصبح ہے من کن یوم آج کس کا روزہ ہے روزہ ابو بکر نے کہا میرا فرمایا کہ من تصدق من پن یوم مسکین آج تم میں سے کسی مسکین کو صدقہ کس نے دیا ابو بکر نے کہا میں نے آپ نے پھر پوچھا منسلح من پُن من یوم اللہ حقیق یہ اعلیٰ جنازہ کہ آج تم میں سے اپنے کسی بھائی کا جنازہ کس میں پڑھا ہے ابو وکر نے فرمایا میں نے آپ نے پھر پوچھا کہ من جنازہ تھا آج تم میں سے کون اپنے کسی بھائی کے جنازے میں شریک ہوا ابو وکر نے کہا میں نے یہ چار کام نفلی روزہ اسی دن صدقہ اسی دن ایک مریض کی عیادت مریض کی بیمار پرسی اسی دن ایک بھائی کا جنازہ چار کام فرمایا کہ مجتما نہ میری مسلم اللہ ادخلنا جن یہ چار کام ایک دن میں جو شخص کر جائے ایک دن میں کر گزرے تو یہ چار کام مل کے اسے جنت میں پہنچا دیں گے تو ماہ سیام موجود ہے روزے صدقہ کا میدان کھلا ہمارے سامنے اور باقی یہ دو نیکیاں اور کو جنازہ اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے دے بیمار بھائی ہر وقت موجود ہیں بیماریاں عام ہو چکی روزے کی حالت میں کسی بیمار بھائی نہیں بیمار پرس اس کی عیادت فرمایا کہ یہ چار کام جو شخص ایک دن میں کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے یہ فصل بہار نیکیوں کا مواقع موجود ہیں ضرورت اس سمر کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان گھڑیوں کو ضائع کرنے کی بجائے ان گھڑیوں کو کارآمد بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ثواب اس کی رحمتیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں بد توفیق ہو بید اللہ عالل واخر العینہ رحمدُ اللہ رب عالم